ہم بونا بچوں کے لیے صلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کرو کریو رہا ہے بلندی دی اپنا نصیبا رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام الحمد والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشاتٍ من نخلب الزرع.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 ان اِنَّهُ لَا يُغِبُّ الْمُسْرِفِينَ صدق اللہ لگے آج کے درس کا آغاز ہم سورة الانعام کی آیت نمبر ایک سے کر رہے ہیں قرآن کریم کے بنیادی مضامین تین ہیں قوہید، نبوت اور باست یعنی مرنے کے بعد کی زندگی اس صورت میں بھی ان تین بریادی مضامین کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ہمارے سامنے جو آیات ہیں ان میں توحید کا مضمون بیان ہوا ہے اور شاید ہی قرآن کریم کا کوئی صفحہ کوئی رکو کوئی صورت اور کوئی آیت توحید کے مضمون سے خالی ہو اللہ فرماتے بہو الشا اجنات معروشات وہی اللہ ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے وہی اللہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں جیسے انگور وغیرہ اس کی بیلیں ہوتی ہیں اور ان کے لیے سرکنڈوں سے دوسری لکڑیوں سے چھت بناتے ہیں سہارے بناتے ہیں اور بیلوں کو ان کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے وغیرہ معروشات اور کچھ ایسے ہیں جن کو سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ان میں سے بعض تو بغیر سہارے کے اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں بعض کی بیلیں زمین پر پھیلی ہوتی ہیں ون نخلا اور اللہ نے کھجوریں بھی پیدا فرمائیں نخلستان پیدا فرمائے ویسے تو جب باغات کا ذکر کیا تو ان کے اندر کھجوریں بھی آ کھجوروں کے باغات بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک نے کھجور کو خاص طور پر الگ سے ذکر کیا اس لیے کہ عرب میں کھجور کا درخت اور کھجور کا پھل بہت زیادہ ہوتا ہے خوبصورت بھی ہوتا ہے اور یہ ایسا درخت ہے کہ اس کا ہر جز وہ کارآمد ہے اس کا تنہ وہ عمارتی لکڑی کے طور پر کام آتا ہے اس کے پتے مختلف قسم کی چیزیں یہاں تک کہ مسلے اور چٹائیاں بنانے کے کام آتے ہیں ٹوکریاں بنانے کے کام آتے ہیں اور اس کا پھل تو ہے ہی مفید اور ہر مرحلے میں مفید جب بالکل چھوٹا ہوتا ہے اس وقت بھی مفید کچھ بڑا ہو اس وقت بھی مفید کچا ہو تب بھی مفید آدھا کچا آدھا پکا تب بھی مفید اور پورا پکا ہوا ہو تب بھی مفید ہوتا ہے پھر یہ کہ یہ ایسا درخت ہے جس کے پتے سارا سال قائم رہتے ہیں خزاں میں بھی گرتے نہیں ہیں دوسرے درختوں کے پتے عام طور پر خزاں میں جھڑ جاتے ہیں لیکن اس کے پتے اسی طریقے سے رہتے ہیں اور یہ ایسا درخت ہے جس میں نر بھی ہوتا ہے اور مادہ بھی ہوتا ہے اور اسے ہر کوئی جانتا ہے بغیر نر اور مادہ کے ملاپ کے یہ درخت پھل بھی نہیں دیتا کہا جاتا ہے کہ اس کی اوسط عمر وہ ایک سو پچاس سال ہوتی ہے تھل سارا سال کار آمد اور اس کا تنا زمین پر اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں ایک حدیث میں سرورید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو خجور کے درخت کے ساتھ تشبیح دی ہے تو تشہیل یہ سمجھ میں آتی ہے جیسے اس کا تنا تو زمین پر ہے مگر اس کی شاخیں آسمان پر آسمان سے باتیں کرتی ہیں یوں ہی مسلمان کا وجود اس کا جسم تو زمین پر ہوتا ہے مگر اس کی بلندی آسمانوں تک ہوتی ہے اس کو روحانی پرواز بہت بلندی تک جاتی ہے پھر جیسے یہ کھجور کا پھل ہر موسم میں ہی موجود ہوتا ہے تو شاید علامہ اقبال نے اسی لیے مومن کے بارے میں کہا بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ تو مسلمان بھی ایسا کہ ہر وقت سارا سال یہ کار آمد ہوتا ہے یہ نفع بخش ہوتا ہے اس کا وجود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خجور کا پھل بہت پسند تھا عرب میں ہوتی بھی کھجور تھی لیکن عرب کی کھجور ویسے بھی ہماری کھجور سے کہیں زیادہ فائق کہیں زیادہ لذیذ ہوتی ہے تو آپ کو کھجور بہت پسند تھی بعض اوقات آپ نے روٹی بھی کھجور کے ساتھ کھائی ہے اور تربوز اور ککڑی کے ساتھ بھی آپ نے کھجور کھائی ہے ایسا بھی ہوا ہے کبھی کبھی آپ بھی اس سنت کو زندہ کیا کریں الحمد اللہ پاک نے ہمیں تو اس سنت کو زندہ کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائی بعض اوقات بغیر سالم کے کھجور کے ساتھ بھی روٹی کھائی سفر حج میں بھی ہمارے حج کے ساتھ ہی موجود ہیں الحمدللہ کبھی سالن کا انتظار نہیں کیا مل گیا تو مل گیا بگر روٹی مل گئی تو کھجور کے ساتھ ہی کھالی تو اپنے آقا کی ان سنتوں کو بھی سادگی والی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے تو آپ یہ پسند فرماتے تھے باقی اس بارے میں بڑی بحثیں بڑے فوائد طب کی کتابوں میں لوگوں نے جمع کیے ہیں طب نبوی کے حوالے سے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں تو ان میں کھجور کا ذکر خاص طور پر ہے اور کوئی گھر بھی اس سے خالی نہیں رہنا چاہیے ویسے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور کی بہت تعریف فرمائی لیکن اجوا نہ ہو تو کوئی بھی کھجور صحیح نہار منہ اس کا کھانا وہ خاص طور پر بہت مفید ہے تقویت بھی ہے غذائیت بھی ہے شفا بھی ہے اور نیت کر لے تو ثواب بھی ہے من نخل اوزر آ اور نخلستان کھجور آ اور کھیتیاں مختلف قسم کی کھیتیاں اللہ نے سب کا نام نہیں لیا چند پھلوں کا نام لیا اللہ پاک نے سب کا نام نہیں لیا ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ کوئی زراعت کی کتاب نہیں ہے یہ کوئی پھلوں کی کتاب نہیں ہے یہ پھولوں کی کتاب نہیں ہے یہ سبزیوں کی کتاب نہیں ہے یہ نباتات کی کتاب نہیں ہے یہ تو ہدایت کی کتاب ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا فلاں سبزی کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا دنیا میں نامعلوم سینکڑوں قسم کے پھل ہوتے ہیں بے شمار قسم کی سبزیاں بہت ساری چیزیں تو اس طرح تو ہر علاقے والے اعتراض کریں گے کہ اس چیز کا اللہ نے ذکر کیا اور فلاں چیز کا ذکر نہیں کیا کوئی کہے گا ہمارے علاقے میں بیر بہت ہوتے ہیں اللہ نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا حالانکہ ذکر تو خیر ہے کوئی کہے کیلے کا ذکر نہیں ہے اور کوئی آموں کا شوقین کہے کہ آم تو پھلوں کا سردار ہے پھلوں کا بادشاہ اور اللہ نے آم کا ذکر ہی نہیں کیا قرآن کریم میں تو بھائی قرآن کریم کو سبزیوں کی نباتات کی زراعت کی کاشتکاری کی پھلوں اور پھولوں کی کتاب نہیں ہے یہ تو ہدایت کی کتاب ہے اور قرآن نے عام طور پر ان پھلوں اور ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن سے عرب مانوس تھے عرب آشنا تھے اس لیے کہ قرآن کریم کے اولین مخاطب وہ عرب تھے یہ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں بعض دماغ ایسے ہیں کہ معذلہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر قرآن عالمی کتاب ہوتا تو قرآن میں عالمی قسم کے پھلوں کا ذکر ہوتا ساری دنیا کے پھلوں کا اور ساری دنیا کی چیزوں کا ذکر ہوتا ساری دنیا کی شخصیات کا ذکر ہوتا یہ کیا بات ہے کہ قرآن نے صرف ان شخصیات کا ذکر کیا جن سے عرب متعارف تھے ان قوموں کو ذکر کیا جنہیں عرب جانتے تھے تو بھائی قرآن کریم کے اولین مخاطب جو تھے وہ عرب تھے ہاں اجمالی طور پر اللہ نے فرما دیا بس ذرآع مختلف اکلوہ اور کھیتیاں جن کے ذائقے مختلف ہیں اس میں سب آ ہر قسم کی زرعی چیزیں وہ آگئیں پھر خاص طور پر ذکر کیا بس زیتون برمان ان سے بھی عرب آشنا تھے خوب آشنا تھے زیتون اور انار تو زیتون کا ذکر بھی قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے تین میں تو اللہ پاک نے زیتون کی قسم کھائی ہے بد تینی بط زیتون انجیر کی قسم زیتون کی قسم بطور سینین اور طور سینا کی قسم بحاظ البلد الامین اور اس امن والے شہر کی قسم تو زیتون کی اللہ نے قسم کھائی ہے تو زیتون کی قسم کھانا یہ خود زیتون کی عظمت اور افادیت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اللہ نے سورہ نور میں زیتون کے درخت کو شجر مبارکہ قرار دیا مبارک درخت فرمایا کہ یو قدو من شجرت مبارکہ زیتون اس چراغ کو روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت کے تیل سے اور وہ کون سا درخت ہے زیتون کا درخت لا شرطیا ولا غربیہ۔ نہ شرتی نہ غربی مومن بھی وہی ہے وہی ہوتا ہے حقیقت میں جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو نہ شمالی نہ جنوبی نہ پنجابی نہ پٹھان نہ عربی نہ ہندی مومن تو وہ ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر پورا یقین رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی چاہتوں پر اپنی چاہتوں کو قربان کر دیتا ہے تو لا شرقی بالا غربیہ اس کی تفصیل تو انشاءاللہ سورہ نور کے اندر ہی آئے گی اللہ اللہ پاک ہمیں وہاں بھی پہنچائے اسی طریقے سے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیتون کا ذکر کیا ہے مسلمانوں کو زیتون کی طرف متوجہ کیا ہمارے آقا نے ہمارے آقا تو آئے تھے ہمیں آخرت کی باتیں بتانے کے لیے ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے ہماری روحوں کو چمکانے کے لیے ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے روحانی باتیں کرنے کے لیے لیکن آپ نے بعض جو مادی فوائد تھے ہمارے اور ہماری طب اور صحت سے تعلق رکھنے والی چیزیں تھیں وہ بھی ہمارے آقا نے بیان فرمائی ہے جیسے کہ زیتون کے بارے میں فرمایا علی کن بزون کلو و دہنو کلو و دہین منل بوا سیر فرمایا کہ زیتون کا تیل لازم پکڑو زیتون کا تیل اس کو کھایا بھی کرو اور لگایا بھی کرو کھایا بھی کرو اور اس کی مالش بھی کیا کرو اور ایک خاص فائدہ اس کا بیان فرمایا فرمایا کہ یہ بواسیر سے فائدہ دیتا ہے شفا دیتا ہے اور حت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو زئی بدہنوبی شفا دا منہ جزام آقا نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا بھی کرو لگایا بھی کرو اس تیل کے اندر ستر بیماریوں سے شفا ہے جن میں سے ایک بیماری جزام تو بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے آج ہم دیکھ رہے دنیا اس تیل کی افادیت کو تسلیم کر رہی ہے اور اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے اور پڑھے لکھے لوگوں میں زیتون کے تیل کا استعمال دن بدن دن اب بڑھتا جا رہا ہے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے سوا چودہ سو سال پہلے مسلمانوں کو اس کی طرف متوجہ کیا اور اس کے فوائد بیان کی بر اور انار اسے بھی اللہ نے پیدا فرمایا سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ یہ انار بھی تفصیلوں میں لکھا اور طب کی کتابوں میں لکھا کہ ایک حیرت انگیز پودا ہے پھل سمیت اس کے ہر حصے کے اندر کوئی نہ کوئی طبی فائدہ ہے کوئی نہ کوئی شفاہ ہے اور غذائیت سے برپور پھل ہے برمانہ بر متشرابی ہم وغیرہ متشرابی یہ سب پھل یہ سب کھیتیاں یہ سب سبزیاں یہ سب غلے یہ اللہ نے پیدا فرمائے اور فرمایا کہ یہ جو پھل ہیں متشاب ہم وغیرہ متشرابی یہ دیکھنے میں ملتے جلتے ہیں اور ذائقے میں مختلف ایسے پھل ہیں یہ دیکھیں تو بالکل ایک جیسے لیکن ذائقہ ہر ایک کا الگ یہ بہت میٹھا یہ کم میٹھا یہ کھٹا یہ بہت ہی کھٹا یہ بالکل بے مزہ متشابہن ہن وغیرہ متشبہ بھی کلو اذا ہی یہ قرآن ہے بھائیو یہ قرآن اب اگر ان سبزیوں کی تفصیلی بیان کرنا شروع کر دی جاتی تو ہم تو اسی میں کھو جاتے انار کا ذکر آ رہا ہے زیتون کا ذکر آ رہا ہے آم کا ذکر آ رہا ہے اور کیلوں کا ذکر آ رہا ہے اور ان کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں اور ان کے عجائبات بیان کیے جا رہے ہیں تو ہم تو اسی میں کھو جاتے ہیں لیکن قرآن نے ان کو تو اجمالی طور پر صرف نام لے دیے یہ بھی جو میں نے تفسیر بیان کر دی تفسیروں کی مدد سے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی مدد سے ورنہ قرآن نے تو یہ بھی ذکر نہیں کیا قرآن نہیں چاہتا کہ لوگ قرآن پڑھیں اور بس عجائبات اور نکات اور اشارات اور اسرار اور رموز اور قصوں کی تفصیلات انہی میں جائیں اور سر دھنتے رہے عمل کو بھول ہی جائیں قرآن نہیں چاہتا ڈبلو ڈبلو تو اللہ نے فرمایا کلو منسمرا جب یہ درخت یہ پھلدار درخت یہ کھیتیاں یہ پھل دے تو کھاؤ ان کے پھلوں کو کھاؤ وہ آسادی اور جس دن کاٹو تو ان کا حق بھی دو یہ بھی ساتھ بیان فرما دیا جب کاٹو جب ان کے کٹنے کا وقت آئے تو ان کا حق ادا کرو ان کا حق کیا ہے اشر ادا کرو پھلوں کا سبزیوں کا اور زمین سے اگنے والی چیزوں کا اشر ادا کرنا یہ واجب ہے یقین فرمائیں اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہے ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اگر اس نظام پر پوری دنیا میں پورے عالم اسلام میں عمل ہو جائے تو حقیقت ہے بلا مبالغ کوئی ایک مسلمان پورے عالم اسلام میں بھوکا نہ سوئے علاج سے معروم نہ رہے تعلیم سے محروم نہ رہے سہولیات سے محروم نہ رہے اب زکوٰۃ کا نظام ہے صدقات کا نظام ہے عشر کا نظام ہے خراج کا نظام ہے یہ اسلام نے نظام دیا معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہاں یہ تفصیل جان لیں کہ اسلام نے زمین پر دو قسم کی واجب دو قسم کی چیزیں واجب کی ہیں یعنی اشر اور خراج دونوں میں فرق یہ ہے کہ اشر یہ صرف ٹیکس نہیں ہے بلکہ اس میں ایک پہلو عبادت کا بھی ہے اور دوسرا اور یہ کہ خراج جو ہے اس میں ٹیکس کا پہلو وہ غالب ہے اشر کے اندر عبادت کا پہلو ہے غالب اگرچہ ٹیکس والا پہلو بھی ہے لیکن خراج کے اندر ٹیکس والا پہلو ہے دوسرا فرق ان دونوں میں یہ کہ اشر مسلمانوں کی زمین کے ساتھ مخصوص ہے جبکہ کہ خراج مملکت اسلامیہ میں رہنے والے غیر مسلموں کی زمینوں پر اصلاً واجب ہوتا ہے اصلاً ان پر واجب ہوتا ہے خراج اصلاً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابتدا ان تو غیر مسلم کی زمین پر خراج واجب ہوتا ہے لیکن اگر اس خراجی زمین کو مسلمان خرید لے تو اس پر بھی خراج لازم ہوگا وہ بھی پھر خراج ادا کرے گا خراجی زمین مسلمان کی طرف منتقل ہونے سے حکم نہیں بدلے گا ایسا نہیں کہ پہلے خراج تھا اور اب اشر وہ زمین خراجی ہی رہے گی اب سوال یہ کہ کون سی زمین اشری ہے اور کون سی زمین خراجی ہے تو ضابطہ علماء نے جو بیان کیا وہ یہ کہ جس علاقے کے لوگ خود بخود مسلمان ہو جائیں بغیر جنگ کیے جیسا کہ مدینے والوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو اس علاقے کی زمینیں ساری کی ساری اشری ہوں گی اسی طریقے سے وہ علاقہ یا وہ ملک جو جنگ سے فتح ہو لیکن وہاں کی زمینیں مجاہدین میں اور غانمین میں تقسیم کر دی جائیں تو یہ زمینیں بھی اشری ہوں گی اور اگر ایسا ہوا کہ وہ ملک وہ علاقہ جنگ سے فتح ہوا مگر اس کی زمینیں امیر المنی نے کسی حکمت اور مسلحت کی وجہ سے کافروں کی ملکیت میں چھوڑ دی تو یہ زمینیں خراجی ہوں گی اسی طریقے سے اگر جنگ کے بغیر کافروں نے صلح کر لی تو ان کی زمینیں بھی خراجی ہوں گی یہ کشری زمین اور خراجی زمین کے بارے میں میں نے کچھ وضاحت کر دی اور امام ابو نیفا رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ زمین سے جو کچھ حاصل ہو چاہے کم ہو یا کہ زیادہ پھل یا سبزی یا دوسری چیزیں تو ان کے اندر اشر ادا کرنا لازم ہے کوئی مقدار کوئی نصاب امام ابو نیفا اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے دوسروں کے نزدیک تو پھر بھی نصاب ہے لیکن امام صاحب کے نزدیک خراج نہیں ہے اگر آپ کے پیڑ پر آپ کا درخت جو کہ آپ نے لگایا تھا کہ یہاں سے پھل حاصل ہوگا اور بیچوں گا لیکن اتفاق کی بات یہ کہ صرف دس آم لگے تو نو خود رکھ لیں اور ایک اللہ کے راستے میں دے دیں اسلام کی تعلیم یہ اشر ادا کرنا یہ لازم تو بہرحال فرمایا کہ اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب یہ پھل دیں اور ان کا حق ادا کرو پھلوں کو کاٹنے کے دن کاٹنے کے زمانے میں بلا تصرفو اور اسراف نہ کرو عام طور پر اسراف کا معنی کرتے ہیں فضول خرچی اور اسراف کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا اس اسراف کا کس کے ساتھ تعلق ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ کہ بلا تو صرف عقل کھانے میں اسراف نہ کرو کھانے میں حد سے تجاوز نہ کرو ہاں ایسا نہیں کہ ہر وقت کھانے پینے کے چکر میں اللہ اکبر جیسے ہمارے ہاں ایک ایسی عوامی بازاری سا محاورہ ہے کراچی والوں میں تیرا پیٹ ہے یا لالو کھیت ہے تو باقت بعض لوگ تو معلوم ہوتے ہیں کہ پیٹ لے کر نہیں آئے لالو کھیتی لے کر آئے صبح سے شام تک چڑھتے ہی رہتے ہیں صبح اٹھتے ہی چائے ہے پھر اس کے کچھ دیر بعد ناشتہ ہے پھر دوپہر کا کھانا ہے اور پھر اس کو کیا کہتے ہوں گے ول مجھے تو نام بھی نہیں آتے شام کے کھانے سے پہلے بھی کچھ کھاتے ہیں شام کی چائے پی جا رہی ہے اس کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے پھر رات کا کھانا ہے اور بیچ میں بھی مو چلتا ہی رہتا ہے بعض لوگ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ منہ کو بند رکھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں چنانچہ کچھ نہ کچھ مو میں ہونا چاہیے چاہے پان ہو چاہے سپاری ہو معذ اللہ چاہے گٹکا ہو اور آج ایسی ایسی گلیز چھالیاں اور ایسی ایسی گلیز نشے والی چیزیں ہمارے ملک میں بنائی جا رہی ہیں پہلے تو انڈیا سے آ رہی تھی اب ہمارا ملک ہو ہی خود کفیل ہو گیا تو وہ نوجوان کھاتے رہتے ہیں نوجوان کیا بوڑھوں کے منہ میں بھی چلتے رہتے ہیں اللہ ہدایت ہی دے دے جس کو کہتے ہیں کہ پیٹ میں آت نہیں منہ میں دانت نہیں لیکن منہ پھر بھی چل رہا پھر بھی چل رہا ہے تو اللہ کہتے بلا تو صریفو کھانے میں حد سے تجاوت نہ کرو اعتدال کو ملحوظ رکھو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس میں ساری تب آ ولاۃ صفب المرفین کھانے میں حد سے تجاوز نہ کرو جو اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا بہت ساری بیماریاں بے شمار بیماریاں میدے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور میدے کی بہت ساری بیماریاں کھانے میں بے اعتدالی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور اللہ کہہ رہے ولاط ریفو کھانے پینے میں اصراف نہ کرو حد سے تجاوز نہ کرو بھائی اللہ پاک اچھا دے دے تو الحمدللہ اور اللہ نے سادہ دے دیا تو بھی الحمدللہ ایک ہمارے بزرگ وہ بیان فرما رہے تھے اسلاف کے بارے میں اسلاف کے بارے میں اور بتا یہ رہے تھے کہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے جو مل گیا الحمدللہ اور مل کیا گیا کہہ رہے تھے کبھی تو چنا کبھی کچھ بھی نہ بنا رب نہ آدھی نہ کبھی تو چنا کبھی کچھ بھی نہ بنا رب بنا آتی نا تو کبھی تو چنے مل گئے اور کبھی چنے بھی نہیں ملے اور ہر حال میں کہہ رب بنا آتی نا ہمارا رب دے دے کچھ تو دے دے جو تیری مرضی ہو وہ دے دے اور ہمارے آفت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بھائی ایسی تھی اچھا مل گیا تو کھا لیا گوشت مل گیا الحمد وہ کھا لیا گوشت نہیں ملا تو ایسا نہیں کہ ہفتہ بھر روٹی نہیں کھا رہا ارے گوشت ہی نہیں ہے ہمارا تو مزاج ایسا ہے ہم تو گوشت کے بغیر نہیں رہ سکتے ایسے لوگ بھی جو کہتے ہم تو گوشت کے بغیر رہ نہیں سکتے بھائی. دو دن گوشت کے بغیر نہیں گزرتے ہمارے ارے اللہ کا بندہ کبھی دوسری چیزیں بھی کھایا کرو تو جو مل گئے اللہ باغ دے دے تو آقا کو جو مل گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کر دیا ابھی جیسے میں عرض کر رہا تھا کھجور کے سب روٹی کھا نہیں ہے روٹی ہے کھجور مل گئی انہی کے ساتھ آقا نے تناول فرما لیا تو بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا تعلق ہے بلا تو صرف کھانے میں اشراف نہ کرو لا لاحب المصرفین اللہ اشراف کرنے والوں کو حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور بعض حضرات نے کہا کہ اس کا تعلق صدقے کے ساتھ ہے صدے میں اسراف نہ کرو ایسا نہیں کہ سب کچھ دے دیا ایسا بھی نہ کرو بھائی جتنا پھل پیدا ہوا سارے کا سارا لٹا کر آ گیا آتمتا بن گیا اور گھر میں بچے بچارے انتظار میں ہے ابا اب ہمارے لیے بھی کچھ لے کر آئیں گے اور یہ کہتا ہے میں تو دے کر آ گیا تو بعد نے کہا اس کے ساتھ تعلق ہے کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ ان کے باغ میں کھجور کے پانچ سو درخت تھے جب پھل اترا پھل کاٹا تو سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیا گھر میں کچھ بھی لے کر نہیں ہے تو اللہ نے اس پر یہ فرمایا بلا تب ستہا کل بستی ہاتھ کو پوری طرح بنا کھول دو اتنا بھی نہیں میرا حکم یہ نہیں ہے کہ سب کچھ لٹا دو سب کچھ دے دو تو صدقے میں اسراف نہ کرو سب کا یقین اور ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا نہیں ہے کہ سب کچھ دے دیا تو پھر بھی مطمئن ہے جیسے وہ ہمارا عوامی سشیر ہے کہ ابو بکر صدیق کی زندگی تو یہ تھی پروانے کے لیے چراغ بلبل بل کے لیے پھول بس ابو بکر صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس پوچھا رسول اللہ نے ابو بکر گھر کے کی لیے کیا چھوڑا فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا تو سارے ایسے نہیں ہیں ہم میں سے سارے ایسے نہیں ہیں جوش میں آ کر دے تو دیا ایسی تقریر سنی مولوی صاحب کی جو کچھ تھا سب کچھ دے دیا اور اب اپنے آپ کو ملامت کر رہا تو بھی پاگل تھا خام خام مولوی صاحب کی باتوں میں آ گیا پاگل کہیں اپنے آپ کو کہہ رہا تو, تو پاگل ہے پاگل ایسی باتوں میں آ گیا یا تو اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے یا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں تو سر ایسا بھی نہ کرو کہ جو کچھ ہے لٹا دو اور پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو ایک آکا نے فرمایا ایک صحابی نے بظاہر ان صحابی کا یقین تھا کہ میری زندگی کا اختتام آ گیا تو عرض کیا اجازت مانگی رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجیے کہ جو کچھ ہے سب کچھ وسیعت کر دو اللہ کی راہ میں دے دوں آپ نے فرمایا نہیں اجازت نہیں دی فرمایا کہ آدھے کی اجازت دے دیں فرمایا نہیں آدھے کی بھی اجازت نہیں بہت مشکل سے ایک تہائی کی اجازت دی ایک تہائی تم اللہ کی راہ میں دے دو باقی دو تہائی وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دو اور اس موقع پر فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو اغنیہ چھوڑو یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو ایسے فقیر بنا کر چھوڑو کہ لوگوں سے مانگتے پھر آقا نے ان کو اجازت نہیں دی لیکن خود آقا کی زندگی کیا تھی کیا تھی جو آیا وہ دے دیا خود یہ خود تو عظیمت پر عمل لیکن دوسروں کو عظیمت پر عمل کی اجازت نہیں دی بلکہ فرمایا کہ کچھ اپنے لیے بھی وہ روک لو تو بعض حضرات نے کہا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ صدقے کے ساتھ ہے ولاشریف صدقے میں بھی اسراف نہ کرو حد سے نہ بڑھو ایک حد تک صدقہ خیرات کرو اپنی ضروریات کو بھی ملحوظ رکھو لیکن امام ظہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا اللہ نے لات صریفو اسراف نہ کرو تو اس کا معنی ہے لاتن فکوفی مسیت اللہ تعالی اللہ کی معاسیت میں خرچ نہ کرو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرو اور مجاہد رحمت اللہ علیہ کے قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ایسے مجاہد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی طاعت میں خرچ کر دے تو وہ مصرف نہیں ہے وہ فضول خرچ نہیں ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہیں ہے لیکن اگر کوئی اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے تو وہ مصرف ہے یہ فرمایا ایسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی باپ اسی طرح کا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اللہ اکبر جیسا باپ تھا ویسی بیٹی باپ تھے ابو بکر صدیق اور بیٹی ہیں عائشہ صدیقہ کا باپ ایسا کہ حضور نے چندے کا مطالبہ فرمایا تو سب کچھ لا کر ڈھیر کر دیا گھر میں جو کچھ تھا اور بیٹی کا بھی یہی حال تھا جو کچھ آتا وہ اللہ کی راہ میں دے دیتی بعض اوقات خود کھانے کے لیے بھی نہ بچتا تو بھانچے نے ایک دفعہ ارض کیا یہ سخاوت دیکھتے ہوئے لا خیر فل اسراف خالدان اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے یہ جو آپ اسراف کرتی ہیں حد سے بڑھ جاتی ہیں فضول خرچی کرتی ہیں اسراف اس میں خیر نہیں ہے لا خیر فی الاسراف قرمان جائیے حت عائشہ صدیقہ کی فصاحت اور حاضر جوابی پر انہی الفاظ کو تھوڑا سا بدل دیا اور جواب دے دیا انہی الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی بھاجے نے کہا تھا لا خیر فی الاسراف اسراف میں خیر نہیں اور خالہ نے کہا لا اسراف فی خیر خیر میں اسراف نہیں ہوتا خیر میں جتنا بھی خرچ کریں نیکی کے کام میں جتنا بھی خرچ کریں اس میں اسراف نہیں ہوتا انہوں نے کہا تھا لا خیر فی اسراف اسراف میں خیر نہیں اور ہے سے عائشہ نے جواب دیا لا اسراف فی خیر خیر میں اسراف ہوتا ہی نہیں بہرحال تبہر یہ تین مفہوم بیان کیے گئے ایک تو یہ کہ کھانے پینے میں اسراف نہ کرو حد سے نہ بڑھو یہ تو متفقہ بات ہے بھائی یہ تو سب کے لیے ہے سارے ہی کھانے کے شوقین سن لیں کہ اللہ کا حکم ہے بلا تو کھانے پینے میں حد سے تجاوز نہ کرو اچھا بھی کھا لیا کرو مگر سادہ بھی کھا لیا کرو اور وقت کی پابندی کیا کرو ہر وقت کھاتے پیتے نہ رہا کرو لات صرف لات صرف عقل